یہ آپ کے سامنے فتویٰ ہے شیخ الاسلام ابن نے تحلی کا رحیم اللہ فی حکن ممبک ڈالا شرائلاسلام اس کے بارے میں جو اسلام کی شریعت کو بدل دے اللہ کی شریعت کے احکامات کو بدل دے کسی اور شریعت کو ان کی جگہ حکم کے لیے فیصلے کے لیے آویزن کر دے ایوان حکومت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی وہ کون ہے مسلم ہے حاکم یا مرتد ہے یا فاطق ہے قبل اس سے کہ ہم یہ فتوا پڑھیں شیخ السلام کا اور پورا جو ہم پڑھ نہیں سکتے جو آپ کے سامنے ہے وہ مختصر ہے میرے پاس مکمل ہے اور اس مختصر کو بھی ہم نے عبد الرحیم میں پڑھا تو تین گھنٹے شرط ہوئے آج اس میں سے اہم مقامات جو ہیں ان پر انشاءاللہ نظر ڈالیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں اس سے فائدہ دے آمین اور اللہ سے دعا ہے کہ جو شیخ الاسلام بیان کرنا چاہتے تھے اور جو حق ہے یقیناً اس کو نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ نیکنیتی آمین نیکنیتی کے باوجود آدمی بعض اپنے گناہوں کی وجہ سے غفلتوں کی وجہ سے بھٹک بھی سکتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی امولیت آج بہت زیادہ ہے خاص کر ان حالات میں جو چند ماہ سے یا ایک سال سے یا اس سے کم کمپیش پیدا ہوئے وہ یہ کہ لوگوں نے وہ کام کے بارے میں احتجاج پھیلانا شروع کی اور یہ چیز بہت دور سے ادھر آ رہی ہے سعودیہ میں کیونکہ وہ علماء کی ہی ہے اور وہاں پر صحیح منہس علماء بہت زیادہ ہیں ان بہت زیادہ ہیں وہاں سے یہ کام شروع ہوا کہ فتوا جو ہوتا ہے وہ مطلق پر ہوتا ہے جنرل ہوتا ہے مائ یا تاکید جو یہ عقیدہ رکھے فرواز مثلا مکاطب ہے یہ عقیدہ رکھنے والا یہ عمل کرنے والا کاف ہے یہ مطلق ہوتا ہے جنرل فتویٰ عام ہے اس میں کوئی خاص فرد مراد نہیں اور جب فرد کی باری آ جاتی ہے کہ کوئی فرد وہی عقیدہ رکھتا ہے جس پر اولا ماں نے یہ فتوا دیا کہ جو, جو یہ عقیدہ رکھے وہ کاتر ہیں تو پھر اس فرد کو کافر کہنا عام آدمی کا کام نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ فائل میں کفر کرنے والے میں اور کافر میں کوئی فرق ہو کو یہ علماء کا حق ہے دوسری بات اسی طرح سے کوئی عمل کرے وہ کفر ہو تو اس کے ساتھ کافر والا سلوک نہیں کیا جائے گا جب تک علماء کے بارے میں اس فرد معین کے بارے میں خاص آدمی کے بارے میں پتوا دے یہ بات درست بھی ہے اور غلط بھی ہے ایک زاویے سے بالکل درست ہے اور ایک زاویے سے بالکل غلط ہے درست اس طرح ہے کہ شریعت المطہرہ نے پتنے کا کام علماء کے لیے جائز رکھا اس لیے کہ وہ دین کو اچھی طرح سے جانتے جیسے کہ وہ حدیث بھی آتی ہے تو زبیر علی زئی صاحب نے سنائی لا يقوم بحادت دین الا من افاط اور متوجی بھی اس دین کو لے کر وہی شخص کھڑا ہونے کا حق رکھتا ہے جو اس دین کو ہر جانب سے جانتا ہوں مجھ کہ کبھی یہ درست ہے مگر فتو دیا اس لیے جاتا ہے کہ اس فتح سے عوام کو رہنمائی ملے اگر اس کے مطابق کوئی عمل کرنا ہی نہیں ہے تو اس فتح کا فائدہ کیا ہے اس اعتبار سے اس فتوے کو بالکل ضائع کر دینا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے مثلا میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ فتوا دیتے ہیں شیخ اطلب اور آج کل رحمہ اللہ تمام مساجد میں سعودی عرب میں یا اکثر مساجد میں یہ فتوا بڑی مدت سے آگے ہے وہ یہ کہ جو شخص صبحوں کے وقت صبح کی نماز کا ارادہ ہی گر سے ترک کر دیا اور آٹھ بجے کا الارم لگائے گھن پر آٹھ بجے کا الارم یہ امدال نماز کا ترک کرنے والا ہے کیونکہ اس نے نماز کو اپنی زندگی کے پروگرام سے خارج کر دیا تو انہوں نے کہا یہ کافی ہے کیونکہ یہ امدال نماز کو ترک کرنے والا ہے اس طرح سے کتنے باز رنما اللہ نے فتر دیا کہ جو شخص شلیب لٹکائے پوچھا گیا وہ کون ہے اسے بتاؤ کہ سلیم کن عقائد کا نشان ہے جب اس پر واضح کر دو انرا پھر بھی لٹکانے پر اصرار کرے تو وہ کافر خارجان الملہ وہ کافر ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے اسی طرح سے باقی فتوا ما جی یہ فتوا ہے کہ ایک شخص جو زور کے ساتھ حدث کرے نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے لیے فرض ہے کہ پچھلا آ کر نماز کو سنبھال لے امامت کے لیے اور وہ نکل جائے اور مجھے بنا دوبارہ اب اگر یہ ایسا کرتا ہے تو عوام پر کوئی زور نہیں کہ ایک شخص آگے بڑھے اور اس کی جگہ امامت کو سنبھال لے اور اسی طرح سے ایک عورت کا قانون اگر روز آٹھ بجے کا الارم لگاتا ہے تو اپنے باغ کے پھنسنے کے بعد یہ حق رکھتی ہے وہ اس سے جدا ہو جائے اور عالم کو شکایت کرے کہ میرا کامل یہ کرتا ہے میرا نکاح باقی ہے کہ نہیں عمل تو کرے گی اور امن کیا سمجھ کر کرے گی یہی سمجھ کر کرے گی کہ عالم نے کہا ہے کہ جو آٹھ بجے کا الارم لگائے جان بوجھ کر نماز کرے وہ کاقل اور میرے علم کے مطابق ہمارے عالم سر کے تاج ہمارے مفید جو کہہ رہے ہیں یہ تو کھلے کھلے کبر میں ہے اب اس کے اسلام پر اس کا اعتماد باقی اور وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی حق بجانے اس پر عمل کرنے پر حق بجانا یہ معین ہے فتوا مطلب تھا فتوا عام تھا جنرل تھا جو کوئی بھی کرے اب یہ شخص فلان ابن فلان کر رہا ہے جابر اس کا نام ہے اس کے باپ کا نام صدیق ہے اب جابر ابن صدیق نے لٹ لیا اب اس کی بیوی جدا ہوئی تو اس کو ہاتھ پہنچتا اسی طرح سے کوئی شخص اس کا خامن بھی ہے جس نے سلیب لٹکائی وہ سمجھاتی بجاتی اور وہ سنیل اتارنے سے انکار کرتا تو اس سے جدا ہو تو بالکل کا عمل ہے رضی اللہ عنہ صحیحہ سابق ایک فتوا موجود معاشرے میں کہ جو زہار کرے اپنی بیوی سے اس کو اپنی ماں کی طرح کہہ دے وہ بیوی اس پر حرام ہو گئی اب یہ بات بچے بچے کو معلوم ہے ایک عام حکم ہو ہاتھ کا یہ ان احکامات میں ہے ان عقائد میں اور ان اعبال و میں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ان صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عام آدمی کو بھی سمجھ آتا ہے مسلمات میں سے گویا ہو گئی وہ چیزیں جیسے غیر اللہ کی پکار لگانا شیر اکبر ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ علی وسلم کو عالم والشہادہ سمجھنا شیر اکبر ہے جیسے یہ سمجھنا کہ پیر کی حفاظت میں میں کہہ رہا ہوں صرف اکبر جیسے نبی الاسلاق اسلام کو آخری اصول اور نبی صرف اکبر جیسے قرآن و سنت یا قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ اسلامی شعائر میں سے کسی اسلامی شعائر کی بےعدبی کرنا استحجا کرنا مزاق کرنا ٹٹھا کرنا اسلام کے کسی امتیازی نشان سے جو مسلمانوں ایک ایسا نشان ہے جس سے مسلمین چکچانے جاتے ہیں جاری بوقا مسباک وغیرہ یہ سب ایسے کفر کے عوام کو بھی سمجھ آتے رہا یہ کفر کے قرآن مخلوق ہے یہ عام آدمی کے بخش کا روب کے سمجھ سکے ٹھیک اس کے لیے صلاحیت علما یہاں جا کر دریافت کرنا درست ہے مگر جو ننگا چاپو پر کر رہا ننگا کی تشریف کر رہا اس کے بعد اس کو مسلمین کے حقوق نہ دینا اس فتو کا یہ تو فائدہ کہ ایک آدمی غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے غیر اللہ کی پکار لگاتا ہے کہتا ہے جی قربانی میں مجھے بھی شریک کر لو ہم تو نہیں کریں گے اگر وہ نماز پر آتا ہے اس کو کسی نماز نہیں پڑھیں گے اس کو لڑکی نہیں دیں گے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے یہ حق ہے ہمیں یہ ہم نے مولین پر فتوا لگایا ہے کوئی کہ جی یہ فرد مولین پر کیوں فتوا لگا دیا آپ تو مفت نہیں ہم نے فتوا نہیں لگایا فتوے سے برے ایک عام آدمی کرے اس سے پھیلتا ہے فتوا لگانا علماء کا ہے. اس تفنا سورت بعض اوقات ہوتی اس کے لیے مومن کو غلط رکھنا چاہیے وہ کہتا ہے کہ کیا میں قابل کہتا جا کر عالم سے پوچھ لے تو نگا کتنا میں تو وہی طرح ماغ میں سال نہیں پڑھ سکتا کہ تو اس کو غور اللہ کی پکار لگائے اور مسجد میں یہ کر لگائے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کو دیکھ ہماری پکار کو سن. اب تو نہیں کریں پیچھے پرو نا پی جو قربانی میں شریک کر سکتا ہوں ہماری لڑکی کا ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے اور اسلام میں قتل اور پتوا کسی فرد کے ہاتھ میں لیتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے ہمیں صحابہ کے مثالیں ملتی ہیں رضوان اللہ علم جاتے بن صالبہ اس کے ہاون میں آ کر کا رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں یہ آئے ناگن کب سمیا اللہ کی, کی اللہ نے خود سن لی اس عورت کی بات جو تیرے ساتھ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قانون کے بارے میں گفتگو کر رہی مجاغلہ بحث کر رہی یہ وہی عورت تھی خولا بن سالبہ جب اس کو ماں کہہ دیا باہر گئے گھر سے نکلے غصہ سرد ہو گیا طبیعت کے گرم تھے ہوتے ہیں لوگ واپس آئے غصہ اتر چکا تھا بیوی کے قریب آنے کی کوشش کی اس نے کہا میں آپ پر حرام ہوں میرے قریب نہ آئی یہ اور قریب بڑے کہ اب کیا ہے میرا غصہ اتر چکا چھوڑ دو اس بات کو عورت طاقتور تھی یا گوڑے تھے اس نے ایک دھکا دیا چار پائی پر گرے کے مجھے ہاتھ نہ لگائے کیونکہ میں تو ان کے لیے حرام ہو چکی یہ شریعت پر عمل یہ عورت جس کو مطلق فتوا معلوم تھا کہ جو اپنی بیوی میں ماں کہہ دے اس کی بیوی اس پر حرام ہے اب یہ مطلق نہیں ہے یہ معین ہے یہ فرد خاص ہے جس میں یہ حرکت کی اور اس کے بارے میں مفتیہ نہیں ہے یہ مسلمان عورت ہے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں کا فائدہ ہی نہیں ہے فتوے کا کیا فائدہ جب اس پر عمل نہیں کرنا یا اس نے دھکا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہم سائی سے پیا کر لے گا تو اللہ کے نبی نے اس کو نہیں کہا کہ تم نے حرام حرکت کی یہ تو میم پر تم نے تھکوا لگا دیا یہ تو مسمت پر تھا جنرل تھا تم نے تو ایک خاص آدمی کو یہ کہہ دیا کہ تیروں پر میں حرام ہو نہیں اس سطح کا فائدہ ہی یہ رہا یہ کہ سطنے کے لیے غلامات کی طرف رجوع کیا جائے ہمیں اس کے لیے بے شمار مثالیں احادی سے صحیح ملتی ہے مس آیو یہ حکم المتا ایک رسالہ ہے یہ ہے محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ کا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ مختار تخ جس نے کہا کہ میں اہل بیس کا بدلہ لوں گا انتقام لوں میں اہل بیس کے بڑے جل ہوئے عبداللہ اب ابن عباس سے بڑا ملتا جلتا تھا ان کے مجلس میں بیٹھتا تھا مشہور تھا کہ عبداللہ ابن عباس یہ سیکھتا ہے یا ان کے ساتھ متعلق ہے یہ صحابہ کے دور میں رواج تھا تو کچھ لوگ ابن عمر کا حلقہ تھے ابن عباس کا حلقہ تھے تنظیمیں نہیں بنی ہوئی تھیں یہاں تنظیمیں اور پارٹیاں بنانا اسلام کا طریقہ یہ یورپ سے آیا گندہ طریقہ ہے یہ جائز ہے کہ کوئی لوگ کچھ استاد کے ساتھ متعلق ہوں کو کسی استاد سے سیکھ رہے ہو یہ کون ہے اصحاب ابن مسعود اصحاب ابن عباس ابن عباس کے ساتھ وہ مشہور تھا روی اللہ تعالی اس نے اسلامی حکومت قائم کی اس کا حاکم ہو گیا شرعی فیصلے شرعی محاکم اور بڑی اچھی منہاج النبو اللہ منہاج النبو حکومت قائم کی مختار سخسی اس کے بعد اس ظالم کی گمراہی جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا اس کے اندر چھٹی کی باہر نکل اس نے کہا میری طرف وحی آتی اب عبداللہ بن زبیر کی خلافت قائم تھی آپ نے لشکر بھیجا بن زبیر کی قیادت میں جو اپنے باپ زبیر کی طرح زبردست کمانڈر اور لڑاکا تھے انہوں نے اسے شکست کی قتل کیا اس کی بیوی ایک صحابی کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالی تعالیٰ اور جیسے کہ تاریخ میں آج کل یہ بات صحیح ہے صحابی کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہ جب یہ اچھا آدمی کا صحابی نے لڑکی دیا بھی ہو اب صحابی کو ان غیر تو نہیں کہ کل کو مرتاب ہو جائے گا اب یہ مرتاب ہو گیا اس کو قتل کر دیا اب اس کی بیوی کو کہا گیا کہ تیرا خامد تھا اس نے ماننے سے انکار کر دیا اب مصعب بن زبیر کو کیا دین معلوم نہیں تھا واللہ واللہ کوئی عالم دن مصعب زبیر کے برابر نہیں جان سکتا وہ تو صحابی رسول تھا روی اللہ تعالی. عبداللہ بن زبر کا بھائی اگر صحابی نہیں بھی چھوٹی عمر کے ہوں گے تو پھر بھی تابعی تھے یہ مجھے غبط نہیں کہ صحابی تھے یا چھوٹی عمر کے اتنے تھے کہ بیکھا بھی نبی نہیں خلاف اسلام بہرحال کیونکہ زبیر بھی چھوٹے بچے تھے جوان تھے جس وقت اللہ کے نبی کی مفاد ہوئی بہرحال تو اب انہوں نے خلافت کی طرف روانہ کیا یہ معاملہ خود نے پتلا دیا معلوم ہوتا مسلمانوں کے اندر اللہ نے نظم کو قائم رکھا تاکہ فتنے کا معاملہ نازک ہے قتل کا اور فتنے کا معاملہ ایک جیسا جیسے فرمایا کسی مسلم کو قتل کرنے والا جو شخص ہے وہ خود ہے اور کسی مسلم کو کافر کہنا یہ بخاری ہے مسلم کی روایت ہے یہ اس طرح ہے گویا کے سن نے اسے قتل کر دیا گویا کہ قتل کافر کہنے سے بھی بڑھ برگر یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے اگر وہ کافر نہیں تو تم کافر ہو گئے تو اب حالیہ کے بن زبیر کو معلوم ہے وہ خلافت کی طرف روانہ کرتے ہیں یہ مسلمانوں میں ادب ہے چاہتے تھے کہ فتوا میں نہ بتاؤں وہ بتا دے عبد بن مسعود کی طرف روانہ کرتے جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ دیکھا کہ لوگ مسجد میں بیٹھے گٹھلیوں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں مشہور روایت ہے صحیح کہا اس ہے البانی نے بھی جکر محدود نے بھی رحم اللہ رحمت الواشیہ تو اب اس صحابی نے جب دیکھا تو گٹلیوں پر ایک کہتا کہو سبحان اللہ سو دفعہ وہ گٹھلیوں پر پڑھتے دوسرا کہتا ہے الحمدللہ یا اللہ اکبر پر سو سو دفعہ پڑھتے یہ جگہ آپ دیکھیے تو یہ خود بھی روک سکتے ہیں ان کا خلوص انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے دل خلوص سے کے سے قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے تھے کہ قدم اس انداز سے اٹھایا جائے کہ قدم اٹھانے کا بھرپور فائدہ ہو اور نقصان سے جہاں تک بچا جا سکتا ہے بچا جائے یہ سیزے گئی عبداللہ بن مسعود کے پاس کیونکہ وہ عراق کا علاقہ تھا اور وہاں پر عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ مفتی کی حیثیت سے سب لوگوں کو معلوم تھے معروف تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن قرار دیا تھا اب یہ خلوص ہے صحابی کا خود میں کچھ بھی کہتا ہوں عبداللہ بن مسعود کے گھر میں جاتا ہے بہت ست اللہ طالب علم باہر بیٹھے ہوئے ادب دیکھیے عبداللہ بن مسعود صبح کے چلنے نکلتے ہیں سب لوگ بیٹھے ہیں یہ صحابی رسول ان سے واقعہ بیان کرتے اور عبداللہ ابن مسعود پہلی بات یہ پوچھتے تم نے نہیں انہیں کچھ کہا وہ کہتے میں نے کچھ نہیں کہا ربداللہ بن مسعودہ پہنچتے ہیں پھر انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تم یا تو صحابہ رسول سے رضوان اللہ علمی زیادہ ہدایت پر ہو یا تم ڈبراہ انہوں نے کہا ماںن خیل مسعود ابن مسعود ہمارا ارادہ تو نیک ہے نیت تو نیک ہے انہوں نے تو کم خیل بہت سے خیر کہنے والے خیر کو پا نہیں سکتے ابھی تو نبی ہے اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی موجود ہیں برتن بھی موجود ہے ابھی تم نے یہ وضاحت شروع کر دی معلوم ہوا کہ یہ دوسری بات ہے کہ عام آدمی کو میرے جیسے طالب علم کو فتویٰ اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے مگر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑے گا جو ہمارے علماء نے فتویٰ دیا جب ہمارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیم لٹکانے والا اگر بتانے کے باوجود یا معلوم ہونے کا نشان ہے چلو پہلے معلوم نہیں تھا مان لیا نیا نیا, نیا مسلمان ہوا ہے کو اب جب معلوم ہو گیا پھر بھی لٹکاتا تو میں تو اس کے اس کے بھی گا میں اس کے نماز بھی پڑوں گا قربانی شریک نہیں کروں گا میں تو نہیں کسی مسلمان عورت کا کہوں گا اس سے نکاح ہو میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑوں گا ہاں استثنائی سوچیں ہمیں جیل میں رکھنی چاہیے کہ ایک شخص کی آواز اتنی ہمیں آواز آئی وہ امام تھا مگر وہ نہیں ہٹا ملک میں کہ وہ بہ ہو اسے اپنی آواز نہیں آئی ممکنہ تو ایسی بیماریوں کو تو معلوم بھی نہ ہوتا نکل گئی تو یہ شخص مستف ہے ایسی استثنائی استثنا کبھی تبار نہ کرتی ہے اس پر اصول نہیں بنایا جاتے اصول الر الکثر اصول اکثر پر ہوتا ہے اور اگر فتوہ بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ وہ کسی پر لگتا ہی نہیں فتوا تو فائدہ کیا اس لیے کہ مجھے یہ افسوس ہوا کہ میں نے ایک جوان تھے یہ جو بڑا خوبصورت تھا خوبصورت اس اعتبار سے کہ اس کی خوبصورت داری اور اس کے چہرے پر رونق ایمان کی اور اس کی نماز سنت کے مطابق اور اس کی طلب سچی مالی موڑی تھی گفتگو کے اعتبار سے جب میں نے اسے پوچھا بھائی تم تو والے ہو تم سنت تمہارا اور نہ دیکھو نا یہ کیا کرتے ہو کہ جب مسائب آتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں امریکہ ٹوٹ پڑتا ہے وقت کا کیسر وقت کا پھراؤنڈ منافقینکافر قرار دینے کی ضرورت پڑتی ہے مسئلہ ابھرتا ہے تو تم سب کو اپنی پر بلا لیتے ہو توحید والوں کو بھی بلا لیتے ہو اور ان کو جن کے ہاتھ میں سر کا جھنڈا ہے وہ بھی ملک عام آدمی ہو جو سرک کی تبلیغ کرتے جو قرآن اور سنت سے کے طو عقید کو توحید ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور توحید والوں کو مجرمین اور رسول نہ جانے کیا کیا القاب سے لوازتے تم ان کو اپنی پر بلاتے تم ان کو بلاتے, ان کو بلاتے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ جو ہے استظار کرتے قرآن کو ماخوذ کتاب نہیں مانتے جو اپنے آئمہ کو اپنے اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم مانتے تم ان کو بلا اس لیے کہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے اور کافر پر روڈ پڑ گیا کہ اتنے زیادہ لوگ غلومت رسول کے لیے ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے اتنے زیادہ لوگ ہمارے خلاف جہاد اور قتال کے لیے اکٹھے ہو گئے بھائی یہ تم کیا ظلم کرتے تو اس نے ابن ٹائمیہ بات نکال کر میرے سامنے کی ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ غیر اللہ کی پکار لگانے والا یا اس طرح کوئی بھی معاملہ کہا جائے کہ فلاں کام کرنے والا افر کرنے والا پروسیس ہے صلاح عقیدہ رکھنے والا کافر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی عقیدہ رکھے یا یہ کام کرے تو ضروری ہے کہ وہ کافی رہے اللہ اکبر میں نے انہیں کہا بھائی یہ تو آئمت صرف ہے یہ تو صرف امام بنے ہوئے ہیں یہ تو اپنے ہاتھ میں جھنڈا اٹھا کر توغیر کو باطل اور شرک کو صحیح کہنے والے ہیں ان کو تم اسلامی رہنما کی حیثیت سے مسلمانوں کے اندر بلا کر تقریر کا موقع دیتے ہو کہ یہ کفر کے خلاف اپنے دھوپ کا اظہار کریں اور اسلامی فوج سے سپہ سالار ہونے کا تاثر تم ان کے بارے میں سوچو یہ تو بڑا جرم ہے کہتے ہیں ان پر پرجت مانگنی ہوئی ہو سکتا ہے کہ انہیں اس بات کا پتہ نہ ہو یا ان کے پاس کو ایسی تعمیل ہو کو غلط فہمی ہو وہ دور کرنے سے صرف چھوڑ دیں اور دلہ منظا لیتا یہ علماء ماں کے فصلے کے ساتھ انتہائی ظلم ہے پھر میں نے اس نوجوان بھائی کو یہی کہا کہ بھائی تمہارے ہاں علماء موجود ہیں یہ غلطی لگ گئی ہے زبان سیکھنے اور اس کے مدارس قائم کرنے کے بعد اسلامی علوم میں مہارت کا دعویٰ کرنے کے بعد کی کتابیں اپنے مدرسوں میں پڑھانے کے بعد اور سمجھ دینے کے بعد بھی اگر انہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ قرآن و سنت یہ کہتا ہے کہ اللہ کے صبح کوئی حاضر مشکل کو صاف ہوگی اور قرآن و سنت یہ کہتا ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور سچے متبعین ہیں اور معیار اتباع رسول ر اور ابھی تک یہ پتہ چلا کہ قرآن آخری اور محفوظ کتاب ہے ابھی تک یہ پتہ چلا کہ حدیث بھی وہی ہے سنت بھی وہی ہے اگر یہ ان کو پتہ نہیں چلا تو ہمارے پیار میں تو بھائی پتہ دے کر ان کی چھٹی کراؤ یا ان کو مسلمان اپنے ساتھ ملاؤ پھر تم یہ پتہ نہ دے کر فائدے چھو نہ چاہتے ہو ان سے ولہ یہ ظلم ہے یہ سراثر ظلم ہے فتح یہی کیے جاتا ہے کہ مسلے سے مسلمانوں کا امن اس لیے وہ فتوا دیا جاتا ہے کہ فتح کا استعمال تو کوئی کر نہیں سکتا سوائے عالم کے لہٰذا سب لوگ مسلمان ہیں وہ عمل کرنے والے کفر کرنے والے کرنے والے دڑا دھڑ ان کو مسلمان کہتے جاؤ سب ٹھیک ہے کیونکہ فتوا جو ہے اس کو عام آدمی تو سمجھ نہیں سکتا تو یہ فائدہ جو ہوا فتح کا یقیناً جو نندی چٹی باتیں ہیں مسلمان کا کل کھلا سرک ہے اس میں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اسے فصوے کے مطابق عمل کرنے کا حق حاصل ہے تو یہ فتوا حافظ ابن تحلیہ نے اس وقت دیا رحیم اللہ جب امت پر بڑے ابڑا حوادث جو ہے وہ پیش آئے اور جب امت پر وہ حادثے پیش آئے جو پوری امت کی حیات کو متاثر کر دیں پوری امت کے دین و دنیا کو متاثر کرنے والے ہوں پھر بڑے علماء فتوا دیں تو اس فتوے کے مطابق عمل کیا جانا چاہیے اور اسی لیے فتوا دیا جاتا ہے تو یہ فتوا اس وقت دیا انہیں نے جبکہ تاطار اسلام لا چکے تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی تاڑاری اسی طرح سے مسلمانوں کا مال لوٹ رہے تھے اور ان کو ردا کر رہے تھے جس طرح وہ پہلے کیا کرتے تھے اسلام لانے کے پہلے جس طرح حجاف خان کیا تھا وہی وہ محمود کر رہا تھا یہ حاکم جو مسلمان ہوا اس نے اپنا نام غازان میں یا محمود رکھا اور اب اس کا اسلام کیا تھا یہ آپ کے پاس نمبر ایک ہے اس میں دیکھیے بیان کر رہے ہیں یہ پیراگراف دوسرا دیش ہے جس میں نے بعد اس کے تطار غالب ہے یہاں چھ سو چورانوے ہی لکھا ہے آپ دیکھ رہے نا چھ سو چورانوے ہوں سو چورانوے نظر آ گئے سب کو خان دسلما یہ اسلام لایا کا جان اور اسلام راش محلہ امیر توزون کے ہاتھ پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا کہ میں مسلم ہوں آج کے بعد اور اکثر نسل اسلام اور کبلی نظام میں یہی ہوتا ہے قبیلے کا بڑا جب اسلام لایا تو تاجار بھی اکثر اسلام لے آئے اور سوما اور چاندی اور لولو لوگوں کے سر پر تقسیم کیا گیا یوم اسلام ہی جس دن جو اسلام لایا تھا وہ تسما بھی محمود اس کا نام محمود رکھا گیا جمعہ، اس نے جمعہ کی نماز پڑھی بل خطبہ،, خطبہ جمعہ میں بھی شریک ہوا وہ خر ربا تناس کثیرہ وبا اس نے بہت سارے نسارا کے گرجے وہ ختم کر دیا ان پر جزیہ لگا دیا وہ ردا مظالم کثیرہ بھی بغداد، اور بغداد میں سے بہت سے ظلموں کو ختم کر دیا جلح ایک, ایک, ایک دوسرے پر کرتے تھے اب تاتار جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد ان کے بادشاہ مسلمانوں والے نام رکھنے لگے اب دیکھیے آپ دو نمبر سطح پر آ جائیے اور اس میں آئیے پیرا نمبر تیسرا ابن کثیر فی تاریخی پیرا نمبر تیسرا زکارا ابن کثیر فی تاریخی ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا الدایا بھل کیا ذکر کیا مناسب کیفی کتا لا استر لوگوں نے ان تاڑیوں سے جنگ کی کیفیت کے بارے میں آپس کے اندر گفتگو کی لوگوں میں یہ ابہاس یہ بہت اٹھ کھڑی ہوئی ہر جگہ یہ جھگڑا ہونے لگا اور یہ بحث ہونے لگی کہ تاطار کے ساتھ جنگ کیا سمجھ کر کرے یہ کفار ہے ظالم فاطق ہے یہ باغی ہے یہ کون ہے کبھی ہوا ان کے ساتھ لڑنا ہمارا شرعی طور پر اس کا کیا شرعی حکم ہے کیا لڑائی ہے جو محتب کے خلاف کی جاتی ہے یا جو اصلی کافر پر جیسے کے خلاف کی جاتی ہے یا جو باغی کے خلاف کی جاتی ہے جیسے خارجی تھے یہ کون سی لڑائی فائن الاسلام کیونکہ اب تو تم اسلام کو ظاہر کرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں لا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہ اسلام کا کلمہ پڑتے ہیں تو پھر ان کو مرتبہ نہیں سمجھا جا سکتا و نئی بغار المام کسی امام کے بازی بھی نہیں کہ پہلے کسی خلیفہ کی بیٹ تھے اب بازی ہو گئے یہ کبھی بھی کسی خلیفہ کی اطاعت میں نہیں تھے کہ اب خلیفہ جو ڈرد توڑ بھی تو ان سے لہروں کے باغی ہیں یہ دونوں چیزیں نہیں کلمہ بھی ہے بغاوت بھی نہیں ہے رب الدین ابن رحمہ اللہ ہمارے یہ سر کے کاج ہمارے امام جو اس مشکل گھڑی میں اپنی جان کو تنی پر رکھتے تمام دنیا سے دشمنی مول لیتے ہوئے حق کے لیے ہوئے اور فتوہ خادر کیا یہ فتوا وہ فتوا تھا جو علوص نیت کے ساتھ عملی ثبات کے کے ساتھ دلونی کے ساتھ ایمان کے ساتھ کفر کے لیے ایک بجلی کی کڑک تھا تلقی بال قبول کے ساتھ اللہ نے اسے نوازا اہل ایمان نے اس فتوے سے سکون حاصل کیا اور تاپاروں کے سینوں میں میگے اور تین جو ہے وہ مارنے میں انہیں کوئی بھی کسی قسم کا کلک بات نہ رہا تا کے ساتھ لینے کے لیے ان کے سینے کھل گئے وہ کیا اذا فی الجانب ایزا جب ری تمونی تم مجھے دیکھو کس کو تقی الدین ابن تہمیہ کو حافظ ابن تعمیر کو اپنے عالم کو علامہ اجل کو اس مفتی کو جب دیکھو فیض جانب کہ ایک فرد ہے یکسب یا یکسب جانب تکار وہ تطار کی جانب مراد لے رہے میں تاطار کی فوج میں کھڑا ہوں اس میں پہن لیا تاطار کا ایک فوجی بن کے مطلب مطلق تو یہ فتوا دے دیا کہ تاریخ مرتب ہے مگر ہر ایک تا کو فلانا تتاری فلانا اس کو مرتب نہیں سمجھنا بلکہ ہر تاڑی کو تیر مارنے سے پہلے اتمام حجت کرنی ہے ہاں پتاری صاحب تم کیا عقیدہ رکھتے ہو کیا ایمان رکھتے ہو تم تک قرآن سنت پہنچا نہیں پہنچا؟ اتنی دیر میں وہ تمہیں ختم کر دے گا یہ مراد نہیں تھی اور دلوری دلائی اپنی ذات کے سامنے رکھتے ہوئے کہ تم ہاں ابن تعمیر کو اتنے بڑے عالم کو فقیر کو بھی دیکھ لو تو اس کا صرف تاتار کی فوج میں مسلمانوں کے خلاف جو لڑنے والی ہے مسلمانوں پر جو ظلم کرنے والی ہے مسلمانوں کو مستخط و تاراج کرنے والی اس میں ابن تعمیر کا موجود ہونا ابن تعمیر کے مرتا ہونے کے لیے کافی اب اگر کوئی یہ غلیز قسم کا وس پیش کرے کہ ابن تعمیر کو اتنی قتل کردوں کو اس پورا دین معلوم ہے اور وہ اگر تاتار کی فوج میں پہنچ گیا ہے تو وہ تو مرتا ہو جائے گا کیونکہ اس کو تو حجت تمام کرنے کی ضرورت نہیں حجت تمام کرنے کا مطلب حجت دلیل کو کہتے کہ دلیل دینے کے بعد کافر کہنا ابن تعمیر اور اس لیے قتل کر دو کسی تو سارے دلائل دین کے معلوم ہے تو اس لیے وہ تو کافر نوریاں کھڑے ہونے سے عام تکاری بے کو کیا معلوم ہے وہ تو ان پڑھ ہے وہ تو چنگیز کے پیچھے چلتے ہیں چنگیز ان کا بڑا ہو گزرا ہے ان بیچاروں کو تو پہلے بتاؤ پھر قتل کرو یہ بالکل ابن تعمیر کا مقصد نہیں ہے یہ ابن تعمیر کے فتبے کو بالکل الٹ مخبوم میں ڈالنا ہے ابن تعمیر کا اپنی مثال دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر میں بھی کیوں نہ ہوں ابن تعمیر ہی تھی انہوں کو تو اس کا بھی ہاتھ بھی کرنا اس لیے کہ ہر پا تعریف پر ڈلیئر ہو جاؤ ان کے سینے چھ دو جیسے ہمارے ایک عالم تھے حسن نابلس کے وہ اس وقت موجود تھے جب کہ جیسے حکم المرت میں محمد بن عبد الوہاب رحی مہلہ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو حکومت خلافت فاطمیہ کے نام سے تاریخوں میں لکھا ہے ہم تو اسے خلافت نہیں کہتے آئما اہل سنت نے ان خلافات کو پار قرار دیا یہ فاطمی اولاد کا دعویٰ کرتے تھے فاطمی فاطلی اولاد میں سے نہیں تھے اور سال کے سارے تین سو دنوں میں سے علماء کہتے ہیں ہر ایک دن کے لیے انہوں نے ایک دن ایجاد کی عید ملا النبی نبی کی ایجاد اور یہ کل کھلے راستی تھے صحابہ کے دشمن تھے قرآن کے بارے میں بھی راضیوں والا زندگے شرک یا عقائد کا اظہار کرتے تھے اور ساتھ اسلامی قوانین بھی جو کچھ یہ تھے نافذ کر رکھے تھے حسن نابل, کے تھے آلن, اہل سنت وہ انہیں کافر کہتے تھے اور کہتے تھے تاتاری بھی اس وقت میں حملہ آور تھے کہتے تھے کہ تاتاری جو ہے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تم اپنے ترکش میں صرف ایک تیر سنبھال لو اگر تمہارے ترکش میں دس تیر ہے نو پیر تم یہ خلافت کے دعوے دار جو ہیں حاطمی خلافت کے وہ ان کے سینے میں مارنے کے لیے رکھو یہ چھپتے پھرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے پھرتے اب کیا یہ سسادی تھے یہ دہشت تھے ان کا مقصد لوگوں کو پریشان کرنا تھا ان کا مقصد لوگوں کو آگ سے بچانا تھا چھپتے کیوں پھرتے تھے بے چارے طاقت نہیں رکھتے تھے انہیں پتہ تھا حکومت پکڑنے کی قتل کر دے گی آخر کار یہ پکڑے گئے شام میں اور وہاں کے حاکم نے خوشامت کے لیے بطاہ اور سنت تھا خوشامد کے لیے پنجرے میں بند کر کے اس ہاتم کو مصر کے ہاتم کو روانہ کر دیا کہ لو اس کے ساتھ جو مرضی کرو اب جب انہیں دھمکایا گیا تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا تمہارا یہ فتنا کہ ترکش میں دس پیرو تو کہتے ہو کہ ایک سنبھالو تاٹالوں کے لیے نو ہمارے سینے میں کیا ہے کہ اب میرا فتوہ کہ دسواں بھی تمہارے سینے میں تھے ہمارے اولا یہ تھے وہ ہمارے حق اب یہ ابن تین کا فتوہ ہے جس نے دلی کیا اب ہم سوالات کو چھوڑتے ہیں اور سیدھے ابن ابنیا کی پہلی فصل پر صفحہ نمبر تین میں آتے کل تلامہ بہادا اسلام سہرا مل بعد بہ اسلام کہتے ہیں فی حکم اس بارے کے اس میں کیا حکم ہے ہر ایک شخص کے من تقن شہادت ہے جو کہ زبان سے لا الہ الہ اور دوسری شہادت محمد دونوں شہادتیں زبان سے ادا کر دے ون تقبر اسلام اور اپنے آپ کو مسلم کا اسلام سے ساتھ منشوب کرے اسلام کے ساتھ منسوب کرے اسلام پھر اس سے بعض اسلام کی شریعتوں سے یعنی اسلام کے قوانین سے ایک طرف ہٹنا ثابت ہو یعنی بعض معاملات میں اس کے ہاں شریعت اسلام نہ ہو بلکہ زمین پر بنائی ہوئی کوئی شریعت ہو یا یہود کی شریعت کے مطابق یا نثارہ کی جو منسوخ ہو چکی ہے فیصلہ کرے ماں سکل ساد اولا ما مت الدین ربی اللہ اجماع <عجمائن> ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی مسئلہ جی کی حد تک ہے سوال ابھی بیان ہو رہے ہیں اب ہم آتے ہیں جواب پر یہ جی چونکہ میرے پاس مکمل تھا تو غلطی سے میں سوال پر ہی آ گیا اب جواب دیتے ہیں آپ کتنے کہ پانچ نمبر سفا کلو تعل فتح کلو تا فتح کنو تال ہر وہ کنو یعنی فتح خرجت شریعت من شرائل اسلام جو کہ خرجت خارج ہو گیا شریعت من شرائل اسلام اسلام کی شرائع میں سے اسلام کے قوانین میں سے حکموں میں سے کسی ایک حکم سے المت واقعہ وہ حکم جو ظاہر بار ننگا نگا حکم ہے اور متواتر ہے جس کی سند کے لیے کسی قسم کی بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے خبر اس خبر کو کہتے ہیں جس کے لیے سند کی ضرورت نہ ہو جیسے کہ آج صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے یہ وہ خبر ہے جس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. ایسے کسی حکم کو جس نے بدل دیا خارج ہو گیا اس سے مثلا مطلب یہ کہ زکات کا نظام جاری نہ کیا ملک کے اندر کا نظام جاری کر دیا مثلا یہ کہ سود کو قانونی تحفظ دے دیا یہاں تک کہ سود کے بغیر کاروبار ناممکن بنا دیا اور جو سود ادا نہ کرے اگر لے بیٹھا سودی قرض اب اسے دین سمجھ آ گیا وہ کہتا اصل مینوں میں سود نہیں دیتا تو عدالتیں موجود ہیں جو اسے مٹا کر اسے سود وصول کریں گی یا اسے بھیجیں گی جیل میں اسی طرح سے جب کوئی مورتاد ہو گیا تو یہ قانونی کوئی نہیں ایک مورتاد کو قتل کر دو کوئی منکر ہو جائے پرویزی ہو جائے کوئی صحابہ کا دشمن اور کو غیر محفوظ کہنے والا ہو جائے کوئی غیر اللہ کی پکار لگانے والا ہو جائے تو ان کی کوئی سزا اس کی قتل نہیں بلکہ وہ معزز مسلمان شہری ہے اس کی بیوی اگر اس کے ساتھ نکاح ختم ہو جانے کی وجہ سے کہیں شادی کر لے گی وزود آرڈینس میں آئے گی وجود آرڈینس شریعت کے نام پر ہے شریعت کے نام پر اس نیک عورت کو جس نے کہیں سے توحید کا آواز سن لیا تھا اب پکی توحیدی ہو تو اب اس کا نکاح ٹوٹ گیا یہ بندہ دن بناتا ہے فخر کرتا ہے اپنے شرک پر سارے علماء اس کے بارے میں فتوا دیتے ہیں کہ یہ تو مشرک ہے کیونکہ تو اپنے شرک پر فخر ہے یہ توحیدوں کا دشمن ہے یہ تو مہاند ہے یہ وہ ہے جس کے بارے میں کیا کہتے ہیں محمد بن عبد البہاب کشپشو بہات نے من تو جس نے توحید کو پہچان لیا ولم یا من اور اس پر عمل نہیں کیا پہچاننے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا شرک پر بتا رہا ہے وہ آنے جیسے کہتے ہیں جو توحید کے مقابلے میں صرف لے کر کھڑا ہو اسلام کے مقابلے میں کفر لے کر کھڑا ہو اور ان دونوں کی طرح جو کہتے ہیں ان جیسا کہتے رہے اب یہ عورت بےچاری کو حدود آرڈینس کے تحت اور ایک بندے کو جس نے اس نے نکاح کیا وہ دونوں اندر ہوں گے تو کہا کل بائے خرجت شریعت جو بھی طاعفہ کسی ایک شریعت کے قانون سے نکل گیا قانونوں میں سے الاہرا المتواطرا جو قانون چٹا اور متواتر ہے سند میں کوئی شک شب و شبہ نہیں سب مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے کہ وہ اسلام کا قانون ہے فَإِنَّهُ يَجِبُ <كِتَالُهُم> ان کے ساتھ کتاب واجب ہے بھی اتفاق, آئمت المسلمين آئمت المسلمين کے اتفاق کے ساتھ وہ تکل شہادت اگرچہ وہ دونوں شہادتیں ادا کریں لا محمد رسول کہیں نیچے کھول کر بیان کرتے اور اضاء اکثر جب اقرار کرنے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومتانا مگر پر ایک گروہ کے طور پر نمازیں نہیں پہنچ پڑتے کوئی ایک ملک ہے کوئی ایک حکومت ہے وہ نماز قائم نہیں کرتی ان کے ساتھ کتا واجب ہے قلی المسلمین کے لیے جب تک نماز نہ پڑے وہ تنا زکات زکات سے رک جائیں جیسے صدیق اکبر کو روی اللہ تعالیٰ زکات دینے سے انکار کیا زکوات کی فرضیت کا انکار نہیں کیا ابن تعلیم نے فرضیت کا انکار نہیں کیا زکات دینے سے انکار کیا حکومت کو حکومت کے ایک ستون کو گرانا کہا تو ابو بکر نے مرتب قرار دیا رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ نے ان کا ساتھ دیا ان کی عورتوں کو لونڈیاں مردوں کو غلام بنایا گیا جبکہ ان کا عقیدہ کیا تھا عقیدہ تو ہی. کس سے سیکھا تھا صحابہ سے نماز کون سی تھی صفت سلا نماز سیکھی تھی, سی تھی؟ نہیں صحابہ سے براہ راست تھے مرتب قرار پائے یہاں تو کچھ بھی نہیں باقی رہ گیا وہ جب کتاب ان کا کتاب واجب ہے حتہ جواب زکات حتہ کہ زکوۃ ادا کرے اور ابو بکر نے کیا کہا تھا رضی اللہ ہوتا ایک بھیڑ کا بچہ جو روکات میں واجب بنتا اگر نہیں دوں گے یا اوکات نہ میں ان کے ساتھ کتاب کروں گا ابو قاسم بن سلام بہت بڑے آئما میں سے ایک امام ہے حدیث کے ان کا کون سا ہے ارس 154 سے چو سو چوبیس کتنے پہلے کے امام ہیں یہ رسالہ لکھتے کتاب ان ایمان اس کی تعریف کرتے شاہ البانی رحمہ اللہ معلوم ہے سنت میں کوئی شک نہیں وہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کیا ان لوگوں کی رضی اللہ تعالیٰ عل کا جہاد ان سے وہی جہاد تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرقین کے ساتھ تھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کا خون بہایا بکر نے ان کا خون بہایا جیسے نبی علیہ السلام نے مشرقین کو لان لیا غلام بنایا ابو بکر نے ان کو لان اور غلام بنایا جیسے انہوں نے ان کے مال کو مال و قرار دیا مشرکین کے انہوں نے شروع کیا کزال کا علم تنا الفیام شار رمضان آپ سمجھ رہے او حج العقی و قزال کا تناؤ التحریم الفواہش و ذنا المثر الحمر اور شریعت حکم سے دماغ بل اموالبل آرا اسی طرح جبکہ وہ مال کے اندر جان کے اندر عزتوں کے اندر ضائع ہونے والے مختلف قسم کے امبال کے اندر اگر اللہ کی شریعت کے مطابق حکم نہ کرے وہ انگریز کی شریعت چلائیں تونجیل کے ساتھ حکم کرے وہ اپنی اسمبلی کے قانون کے ساتھ حکم کرے بنا ہوئی ملک کی تعداد کتاب و سنت کا حکم نہ لگائے اسی طرح بکروف نہیں اور اگر وہ امر بل معروف نہ منکر حکومتی لیول پر چھوڑ دے حکومتی لیول پر شرک سے منع نہ کرے توحید کا حکم نہ دے سب سے بڑا معروف سب سے بڑا منکر شرک سارے معروف توحید کے بعد اور سارے ممکن صرف کے بعد یہاں پر سرکاری طور پر صحافت آ جات بھی کر لو گا بھی کر لو سب کچھ ٹھیک ہے سب موضوع پاکستانی پا, ووٹر ہو تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا آگے چلتے ہیں سفا نمبر چھ تاکہ ہم جلدی کسی بات تک پہنچ جائیں باقی جو دوست پڑھنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں اور باقاعدہ میں پڑھا دوں گا پورن سالے کو بھی جب جائیں گے سفا نمبر چھ فصل فی انا کتا ہلائ عن عین اسلام یہ بہت اہم عنوان ہے سی اس بات میں یہ فوٹل کہ انا کتا ہلائ ممتن عین ان شریعت سے روکنے والے اور روکنے والے کیونکہ حاکم جب شریعت سے روکے گا تو لوگ رکنے پر مجبور ہوں گے جب حاکم نے سود کے نظام کو سموڑ دیا معاش کے اور معیشت کے نظام میں تو ہم بھی اس پر عمل کریں گے مجبور سب کے اکاؤنٹ ہوں گے اس کے بغیر کاروباری نہیں چل سکتا حتہ ہاج کو جائیں گے تو بینک کو پیسے جمع کرائیں گے پیسے پول کر کے ہمارے پیسے سے فائدہ اٹھائے گا تو یہ روکتا بھی ہے اور روکتا بھی ہے کیونکہ حاکم کی ایک حیثیت ہے وہ دروازہ ہے اس سے نکلنا لازمی ہے دروازے بند ہو گئے دروازے نکلو گے تو اس نے گندا دروازہ کون دیا شریعت کا بند کر دیا گندگی کے دروازے سے گزرنا پڑے گا سب گزریں گے تو جہاں پر ہم آزاد ہو اس پر گزرنے پہ ہمیں بھی کپڑ لاگو ہو جائے گا یہاں مجبور ہیں اللہ ہمیں نے معاف کرنے والا ہے اور ہمیں ہر سورب لڑنا چاہیے اس چیز سے بینک میں جا کر ہمیں اداس ہو جانا چاہیے چاہیے کہ ہمارے دل پر کچھ کہتی اور ہم یہ ڈر رہے ہو کہ وہ نہ کہ اللہ کا عذاب آئے تو ہمیں بھی ساتھ ہی لے جائے کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ مہدی کو مارنے کے لیے مدینہ سے فوج کی شکل میں جا رہے ہوں گے تو سارے دھرسا دیے جائیں گے مدینے کے ایک بڑے کھلے ویران میں میدان میں دا تو پوچھا ان نے سلمہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور ہفتہ نے تینوں ہماری ماؤ سے روایت ہے رضوان اللہ رضی اللہ عل تو انہوں نے تینوں نے پوچھا یا رسول اللہ سارے لوگ وہاں پر تو بازار دی ہیں گزرنے والا بھی فرمایا سب درکار دیے جائیں گے اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے تو بھائی ان کے ساتھ رہنا بڑے خطرے کا باعث ہے ہمارے لیے اور کیا کریں قتال ان شریت سے یہ اہم بغی کا کتاب نہیں ہے یہ باغیوں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے لڑے رضی اللہ تعالی رضی اللہ وہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنی جگہ اجتہادی طور پر مطمئن تھے اپنی بغاوت پر وہ اسے بغاوت نہیں جانتے تھے اگر بغاوت جانتے ہوتے تو چھوڑ دیتے علی نے باغی کی حیثیت سے جو ہے وہ مزہ دینا چاہتے تھے جھکانا چاہتے تھے حکومت اسلامیہ کے سامنے کیونکہ اللہ کا حکم ہے رقا کی تبغی تب ہوئی لڑو باغی کے ساتھ حتا امر امرہ حتہ کے بالی اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے تو یہ باغیوں کے ساتھ کتاب نہیں ہے یہ مسلمین کے ساتھ کتاب نہیں ہے کے ساتھ کتاب جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں جو جمن حاضر ہوتے ہیں خطبہ سنتے ہیں جو ایدین کی نوازوں پڑھتے ہیں جو کنیسا کو ختم کر کے جزیا بھی عبول کرتے ہیں باغ اوقات اور باغ اوقات اسلام کے باقی شاعر کا بھی اظہار کرتے ہیں ان نمام باب کتا ان مرتدین یہ مرتدیم کتاب جو دین سے نکل گئے جو مرتد ہو گئے جو ایمان اور اسلام سے نکل گئے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ساتواں نمبر صفا شیخ ابن نے تعمیر اللہ نے شروع میں یہ کہا کہ فتوا دینے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے مفتی کو ایک یہ کہ جس کے بارے میں فتویٰ پوچھا جا رہا ہے اس کی پوری حالت اور حیثیت اسے معلوم ہو اور دوسرا جس بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں شریعت کے علم کو اچھی طرح جانتا ہو اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے شریعت کا حکم بیان کر دیا پہلے اس کی حالت بیاننے کی تاکاری کی کیوں اس لیے کہ حکم کی سخت ضرورت وہ نہ ہو کہ تاطار کے خلاف جہاد میں نکلنے سے تاخیر کی وجہ سے مسلمین کو شکست ہو جائے فوراً میرے بچے نکلتے جائیں ان کے ساتھ کے لیے اس کے بعد حالت بھی بیان کر دی تاکہ فتوا مکمل ہو جائے اور شروع میں یہ کہا کہ ان کی حالت عام لوگوں کو معلوم ہے خبر مت کے ساتھ کچھ واسطے انہوں نے ضرورت نہیں محسوس کی فوراً حالت بیان کرنے کی مگر شرط کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر ان کا حال بیان کیا اور ہم دوسرا پیرا پڑھتے وقت شاہر کہتے ہیں کہ ہم نے ان, کے میں ان کی فوجوں میں جا کر دیکھا جمہور ہم نے دیکھا ان کے جمہور نماز نہیں پڑھتے آج بلاد المسلمین میں جو فوجیں موجود ہیں ان میں سے کتنی فوجیں جن میں نماز یہاں تو موزن اور امام ہے پاکستانی فوج میں تو ہوتے ہیں باقی بلاد السلامیہ میں تو بہت جگہ پر موزن اور امام نہیں ہے من المسلمين من مالا اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے جان مال پڑ ان کو لوٹا ان کے گھر گرا دیے اور کیا ہوا تھا جب صوفی محمد نے اسلام کی حکومت مانگی تھی چھتوں مالوں میں اور ان کے نظرا ان کے ان کے بازو ان کی حکومتوں کے جو اہلکار ہے بڑے بڑے وہ کون ہے وہ شخص خلق اللہ کی مخلوق نہ صرف بدترین مخلوق ہے اما یا منافق ایسا منافق جس کے منہ سے دور نفاذ کی ہر وقت نکلتی رہے لا یا تقریر الدین السلام کی نظر آتا باطل میں دین اسلام کا قائل لے جو یہ کہے کہ میرا تخیلاتی لیگل مصطفیٰ کمال پہنچا ہے جس نے چن چن کر علماء کو ختم کیا اسی اسی علماء ایک دن میں جس نے عورتوں کو گھروں سے نکال کر ان کے اتارے جس شخص نے شاہ جیسے اللہ جو بہت ہی زیادہ امت کے لیے اجتہاز کرنے میں نرمی کی وجہ اپنے خیال میں ہمارا دمان ان پر نیک ہے کہ نوجوان ٹکرا نہ جائے حکام کے ساتھ انتہائی نرمی کی وہ بھی کہتے ہیں مستفی کمال پاشا کو کہتے اور عرب علماء اس طرح کاخر کہتے جس طرح غلام احمد قادیانی کافر کہتے اور جس کا تخیلاتی لیڈر نہ خالد ابن ولید ہو مان لیا بھائی فوجی کمانڈر کا لیڈر جو ہے وہ صحابہ میں سب خالد ابن ولید ہی ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عمر بن عاص ہو سکتا ہے عبداللہ بن جوبیر ہو سکتا ہے نہیں وہ کون بنا مستعفی کمال پاشا اور اس کے بعد بغلوں میں کتے بغلوں میں قرآن نہیں ہے ایک طرف قرآن ایک بغل میں تلوار اور خالد ابن ونید تخیلاتی تو مزہ آ جائے نا پتہ چلے کون ہے مائکا لائی اور اس کے بعد ہمیں اکیسویں ہم صدی سے گزر رہے سلافت راستہ کا نظام ناقابل عمل ہے پیچھے اور کبھی کہتا ہے کہ عزت کی اب ضرورت نہیں ہے اب ڈی این اے ٹیکس آ ہیں وہ کروا کے آپ نکاح کرا لے فرما اما دن بھی مناسب لا یادین اور اسلام سے ایسا نظر آتا ہے اسلام پر یقینی نہیں ہے بدترین یا جہمیہ جو کہتے دل سے اللہ کو مان لینا چاہتی زبان سے اقرار بھی ضروری نہیں بندہ مسلمان بل اتحادی یا سوفی ہے جو کہتے اللہ بندہ جدا جدا ہے ہی نہیں لا موجودہ ہر چیز میں الہ ہے ہر چیز الہ کی تصویر ہے یا وہ ہے اور یا او یا ان جیسے اف جرناس اف سکیم یا وہ جو فائدہ ترین اور بدترین گنا کا شکار کہ کبھی سود اور بدکاری اور شراب کے بغیر زندگی نہیں گزرتی وہ حسلی ان میں ہے نماز پڑھنے والے بھی ویسوم روزہ بھی رکھتے ان کا متسلاق والا اینٹا ہو سکا ان میں نہ روزہ رکھنا غالب ہے نہ نماز پڑھنا غالب ہے آگے چلیے نمبر آٹھ یہ ان کی صفات لمبی چوڑی بیان کرتے ہوئے ابن پہلیا یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جن کی کار کے ساتھ مل کر یہ چونکہ پوچھا گیا تھا ابن پہنیا سے کہ جو ہم ہمیں سے مسلمانوں کی فوج میں سے کمانڈر کمانڈروں کے ساتھ مل جائے یا کوئی سپاہی چلا جائے اس کا کیا حکم ہے تو وہ کہنے لگا یہ سپاہی جو ہے نے تاری کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف تو اس کا حکم تاڑیوں کا یہ بیان کرنے لگے کہتے ہیں میں نے ان مارکین, کثیر کثیر مارکین سے کون تھے مارکین؟ اس سے مارکین اس کے مارکین مراد نے خوارج اور مانی زکات کہا مانوی زکات لڑتے نہیں تھی ابو بکر کے ساتھ ابو بکر خود لڑا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. خارجی علی سے لڑتے نہیں تھے علی خود لڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرتا تھا اور مسلم اس بات پر جمع ہو گئے اللہ وجوب قتال تالخوار والروافض کہ خارجیوں کے ساتھ رافیوں کے ساتھ مانی زکاب یہاں نام نہیں لیا مگر ان کے مثالے کے مطابق وہ بھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان جیسو کے ساتھ کتاب واجب ہے وَا جماعت المسلمین کی جماعت سے نکل کر کافروں میں مل جائے کما کام علی رضی اللہ تعالیٰ المزاک کہا اس کے ساتھ ان ظالم و تاتاریوں میں ایک اور جرم ہے کہ یہ مشرقین کے احکام اپنے مادہ جاری کرتے ہیں. شریف کے احکام کے بجائے یہ تو بہت بڑا فخر ہے یہ ہے بہت بڑا ہے المجادہ اسلام اسلام کے دین کی بہت بڑی زد یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کے قانونوں کی بجائے ترازو ہی توڑ کر اللہ کا پھینک دیا جائے تولنے اور ناپنے کے لیے لوگوں کے حقوق لوگوں کے اندر فیصلے ترازو ہی اپنا بنا کر لٹکا دیا جائے یہ چنڈیگڑھ کے یاستا سے اور یاسک سے یہ سنگیز کی اسمبلی نے قانون بنایا تھا اور اس کی سیرا نے اس کے مطابق عمل کرتے تھے بلکہ اکیلے نہیں بنایا تھا ساتھ کوئی سردار شامل نہیں ہوگئے عمراسکر جو کوئی مسلمانوں کی فوج میں سے اس کی طرف بھاگ جائے تتاریوں کی طرف مل جائے العمرہ اور عمرہ کے علاوہ سے صفائی ہو یا تاجر ہو یا کوئی اور حکم ہوں ہو اس کا حکم ان کا حکم ہے وہ بھی مرخا جائے وسیع رد علم شرائل اسلام بے خدری مرتبہ انہومن شرائل اسلام ان کے اندر جو مرتد ہونا ہے وہ مختلف گریڈ میں ہے ضروری نہیں کہ ہر مرتد ایک گریڈ کا ہو ایک بدکار ہے ایک بدکاری کرتا ہے اپنی ہم کے ساتھ وہ اس سے بڑا مجرم ہے ایک محرم کے ساتھ کرتا ہے اس سے بڑا مجرم ہے اسی طرح ان میں کئی کپڑ جما ہے تتاریوں میں نواز نہیں پڑھتے اس کے بعد چنگیز خان کی عزت کرتے پھر اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے اب کہتے ہیں وہ عضافان سلف کب سل و مانی زکوٰۃ مرتدین جبکہ سلف فالح نے زکوٰۃ سے رکنے والوں کا نام مرتدین رکھا ماں کو ساخ اس کے تو وہ تھے کون وہ تھے یسول روزہ رکھتے وہ یوسلم نماز پڑھتے وہ نم یقون یوکات اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قتال نہیں کرتے تھے ایک بات مجھ سے غلط فرد ہوئی خارجی قتال کرتے تھے یہ قتال نہیں کرتے تھے یقاتلون جماعت المسلمین اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قتال بھی نہیں کرتے تھے فکر ان تو اس کا سفر کیسا ہوگا کتنا بڑا ہوگا بمن سارا ما آدا اللہ و رسول جو اللہ کے دشمن اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ مل کر کاتل المسلم، کاتل مسلمانوں کے ساتھ کتاب کرنے والا ہو جو کے ساتھ مل جائے مسلمانوں کے جائے. کا دشمن ہو جائے یا میرے مخالف درمیان کی بات میں نہیں سنتا اب آگے فصل آ رہی ہے شام یا مصر ہم کتی الاسلام کہ اس وقت شام اور مصر کے مسلمین جو تاڑیوں سے جنگ کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں جو تاڑیوں کو ساتھ دے رہے ہیں تا تاری مرتاد ہے بش کی طرح تھے وقت کے بش تھے اس وقت کے اس وقت کے پھر تھے اور ان کے ساتھ دینے والے آج کے جیسے امریکہ کے ساتھ دینے والے وہ تھے جن کے بارے میں کے سے کسی آ چکے کہ جو مسلمانوں کے مقابلے میں امریکہ کا ساتھ دے میں تو ایک آدمی میرا تو سپنے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ فتوا عبدالسلام رستمی کا علام اللہ علا کا یہ فتوا امین اللہ پشاغری کا یہ ہمارے علماء کا فتویٰ ہے اور رستمی صاحب کا عبدالسلام رستمی صاحب کا یہ فتوا چھپا پھر یہ سب سے پہلے غزو اخبار میں نئے جمان کے مطابق چھپا وہاں سے لے کر ہم نے بھی چھاپا پھر یہ اخبارات میں آیا پھر شلفی المدارس کے علماء ماں ڈھائی ہزار اولاما نے فتوا دیا پھر احناس کے علماء نے فتوا دیا یہاں تک کہ آخری فتوا یہ لال مسجد اسلام آباد سے تھا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف امریکہ کی حمایت میں لڑ رہے ہیں ان کا جنازہ کوئی عالم نہ پڑھائے اور کوئی عام لوگ نہ پڑھیں ستر علماء نے پتوا دیا پانچ چھو نے دستخط کیے اخبار کی سرخی بنا تھا پھر عربی علماء کے پتھاوے آئے سب کے فتو آ چکے ہیں تو کہا جو آج یہ لڑ رہے ہیں مصر سر اور شام والے تاڑیوں کے ساتھ ہم کتیبۃ الاسلام یہ اسلام کا لشکر ہے وائمان ف طورہ ظاہرہ یہ اس طائفہ میں ہے جو منصورہ ہے فتح یاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر پہلے اپنی حدیث میں دے دی کیا ہمیشہ میری امت میں ایک گروہ رہے گا ظاہرین الحق پر حق پر ہمیشہ غالب رہیں گے لا من خالفهم ان ان کا مخالف ان کا مخالف کچھ نہ بگاڑ سکے گا ولا من اور ان کا ساتھ چھوڑنے والا ان کو کچھ بھی کمزور نہ کر سکے گا ان کا کچھ بھی نہ بگڑے گا ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے اللہ ان کے ساتھ ہے حتہ تک حتہ کی قیامت قائم ہو جائے تو کہا کہ وَأَنَّهُم یہ الحیات گروہ ہے جو ظاہر ہے غالب ہے اسلام پر حق پر قائم ہے اور کھلا ہوا حق اس کے پاس ہے کوئی شبہ نہیں ہوتا کسی حق کو قبول کرنے والے کو کہ ان کے پاس حق میں کوئی ارتباس ہو بھی وسطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ وسط کے مطابق اب آئیے صفحہ نمبر دس اور دس پر آ جائیے پہلے انہوں نے پھر اب یہ بیان کیا مختلف ممالک کی حالت ابن ابنتحمیہ کہتے ہیں اس بار حجاز کی یہ حالت ہے ابن ابنتا کے دور میں کہ وہاں کے مخلص مسلمین کمزور پڑ چکے ہیں حجاز میں شیعوں کا ضہور ہو رہا ہے تو جو ہے وہ بیکار ہیں اور یمن کے حکام کا کچھ نہ پوچھو لوگوں کو اپنے بندے بنایا ہوا ہے لوگوں کی گردنوں پر سوار ہیں بلکہ جب چند یہ اسلام لا کر مسلمانوں کو قتل کرنے والے ساتاروں نے تخت و تاراج کیا تو یمن کے بادشاہ نے چپ کے اس وقت کے بش کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ ہے بھائی ہمیں کچھ نہ کہنا وہ کہتے یہ حال ہو گیا ان کا یمن والوں کا اور پھر کہتے افریقہ والوں کا تو آراب جنگی لوگ غالب ہیں اور یہ تو ایسے کہ ان کے ساتھ جہاد واجب ہے یہی یہ لیبیا وغیرہ کے ممالک کہ آج ان کا حال ہے ایک ہی نہیں آپ اس کے بعد کہا کہ یہ جو مغرب ہے اسپین وغیرہ اور یہ مراکز تیونس کہتے ہیں کہ اس کے مسلمانوں کا کچھ نہ پوچھ ان پر تو نسارہ غالب آ چکے ہیں اور یہ جو انگریز کے نواب کی طرح انہیں امارتیں ملی ہوئی ہیں اور ان کی فوجوں کے اندر عیسائی فوجی موجود ہیں جو سلیمے لڑکا دھرتے اور یہ تو اگر حملہ ہو گیا تاطار کا ان کی ساری فوجوں کے عیسائی تاطار کے ساتھ مل جائیں گے اور وہاں کے رہنے والوں کا مسلمان کا بہت برا حال ہوگا اب اتنے ٹائم یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہتے ہیں قطیبہ ہے اسلام کا مصر اور شام والے اللہ کے نیچ بندوں مسلمانوں ان کو نہ شکست کھانے دینا اگر یہ شکست کھا گئے تو آج دنیا پر مسلمین زمین ہو جائیں گے یہی تمہاری ڈھال بڑے ہوئے ہیں جو اپنی جان کو ایک مچھر کے پر کے برابر قیمت نہیں دیتے اور کپ کو روتے ہوئے کبھی دس امریکی مار دیے کبھی چار امریکی مار دیے کبھی بیس مار دیے کبھی دو مار دیے ہر روز الحمد یہ مرتے ہیں اور بی بی سی کی نیوز یہ نچر ہوتی ہے انگلینڈ کے ایک ہزار سپاہی گم ہو گئے یہ بی खुद سی نے خود نیوز دی اور امریکہ کے دس ہزار سپاہی کینیڈا میں گم ہو گئے جو آنا نہیں چاہتے है। खुद ہے خود کچھ حملہ جائز ہو یا ناجائز ہو یہ بلائے علما کے اختلاف ہے اگر کہ اکثر میں اسے جائز تھا بہر حال وہ مسلمانوں کی فریستگی کا وہ سبق دے رہا ہے ان عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہ یہ ماننے پر مجبور کر دیا ہے. اس واقعہ نے کہ اسلام کے اندر وہ नियत है, جو جان کی قیمت کو ختم کر دیتی ہے آخرت کی قیمت کے بدلے میں تمہارے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تم بھی کر لو کوشش ہم کیوں نہیں کرتے تمن کی ہوا نکل گئی ہوا نکل گئی ان کی اور ڈر کے ہمارے تھر تھر کاپ رہے ہیں الحمد یہ انہیں لوگ قطب اسلام ہے بہت خطائیں ان میں ہیں خطا کو خطا کہیں گے ہم اپنا معیار نہیں بدلیں گے ہم مجاحد ان کی پوجا نہیں کرتے ان کو اپنے سرکار تاج ضرور سمجھتے ہیں وہ ہماری دھیان ہے اور ہم سمجھتے یہ تبلیغ کے سب کام جاری ہے اسی لیے کہ امت نے پھر سے جہاد کی طرف امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا دیا ہے یہ نشت اسلامیہ کی بہت بڑی علامت اور الحمدللہ اسلام کے سورج کے طلوع ہونے کی کرنیں اور اللہ کے فصل و کرم سے اندھیرا چھٹتا ہوا دکھائی دیتا فصل اب فصل فی انا حکم المرتد اعظم من المرت الكافر کافل السلی کافر سے مرتد کا حکم سخت ترین اس میں ابرتحمیہ بیان کرتے ہیں کہ اصلی کافر اگر شریف ہو تو ہم اس کو نہیں قتل کریں گے بلکہ وہ ہمارا ذمہ بن سکتا ہے اور جزیہ دے کر مزے کی زندگی بسر کر سکتا ہے اگر آج وہ بڈھا ہو عورت ہو بچہ ہو تو اس کو بھی قتل نہیں کریں گے مگر جب کو مرتاب ہو جائے گا تو بچہ وہ بے شک عورت کیوں نہ ہو آجز ہو لڑنے سے بڈھا ہو ہم قتل کر دیں گے اور وہ ضمے کی حیثیت سے باقی رہ سکتا صحیح بخاری میں ادیف ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ منگ ابو مسا عائشہ گورنر تھے اور انہوں نے اپنے بھائی کے لیے سجادہ بچھایا کہ سواری سے اترے ادب سے بٹھایا جائے کھلایا پلایا جائے پھر ایک بندے کو دیکھا اس کو باندھ رکھا تھا کہا یہ کیا کہا یہودی تھا مسلمان ہوا پھر اب پھر یہودی ہو گیا یا عیسائی میں مجھے یاد نہیں گمان زیادہ تھا یہ کہ یہودی تھا کہا جب تک اسے قتل نہیں کرو گے معاذ نیچے نہیں اترے گا اس لیے کہ اللہ کی حدوں کے اندر دیر نہ کرو اللہ کے عدم کو نافذ کرو گے اللہ راضی رہے گا اللہ تعالی نے جو کیا وہ عدل ہے اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ کہے کہ سخت سزا ہے یار قتل تو نہ کرو یہ تو وحشیانہ سزا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کافر مرتب ہے جو جانتا پہ اسلامی سزائے ہے تباتر کے ساتھ ثابت ہے پھر کہے کہ یہ سزائے وحشیانہ ہے وہ خود وحشی جنگلی ہے اللہ کا دیا ہوا کھانے والا اللہ کی آکسیجن لے کر جینے والا اللہ کے رق سے مزے اڑانے والا یہ حیات بے شرم یہ تو کتے سے بہتر ہے جو کھا کر اپنے مالک کی فرما برداری کرتا ہے اس کے بعد آگے آئی سی انہ ان المسلمین یہی گیارہ نمبر فی المسلمین القوم ان سفر سی انسمین وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ تاڑاریوں میں یہ تمیز کرے کہ مکرح کون ہے اور غیر المقرح کون ہے کس کو زبردستی تاطاری جو کہ مسلمانوں کے علاقے فتح کر رہے ہیں شاید مسلمانوں کو زبردستی پیچھے تلوار رکھتے ہوئے آئے ہو وہ تو بےچارا خود خوشی سے نہیں آیا تو اس کی وجہ سے ہم کتال سے ہاتھ روک لیں نہیں روکیں گے ہم کتال کریں گے اور ہم ان مسلمانوں کو مارنے کے مجرم نہیں ہوں گے بلکہ ان مسلمانوں کو اللہ شہید کا درجہ دے گا ان کے لیے اجازت نہیں کہ ہم پر تیر چھوڑے ہمیں قتل کرے بلکہ ہمیں حکم ہے کہ تم حملہ کرو اگر ضروری ہے حملہ کرنا اس کے نہ کیے بغیر مسلمانوں کی عزت پامال ہوتی ہے تو اس وقت بے شک اولیا علماء کو آگے کیوں نہ رکھا ہو ان کے قتل کرنے کی نیت نہ تو تم حملہ کر دو ان کے قتل کا اللہ رب العزت تمہیں نہیں پوچھے گا پھر ایک عزیز لائے بارہ نمبر سفل لائے کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا گیا تھا کیا گیا ہے کہ عباس بن عبد المطلب نبی علیہ السلط سے کہنے لگے بدر کے دن قیدی بنا لیا پکڑ لیا قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو زبردستی نکالا گیا میں تو آپ کو رسول مانتا ہوں مسلم ہو چکا ظاہر کا فکرانہ علیہ بھائی تیرا ظاہر اس پر ہمیں حکم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اما شریر تیرا راز وہ مالک کے پاس مالک تر ادھر کو ضائع نہیں کرے گا اگر یہی بات تھی ہمارے پاس تیری کوئی گواہی نہیں ہم تو تجھ سے جزیا لیں گے جیسے باقی دلیا. اب اس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اس واسطے کا تھوڑا سا ہم نے سال دن فوزان الفزان کے کلام کو پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالی ان علماء کو سلامت رکھے یا ان کے علم میں اور ان کی زندگی میں اللہ تبارک کے طور برکت دے تو یہ حق کے بیان کرنے والے ہیں یہ کہتے ہیں اب حق کے تشریح و تحریر جو دعویٰ کرے تشریح کا شرح بنانے کا شرح کہتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حد ہے اس کا اتنا حق ہے اس کا وراثت میں اتنا حق ہے زکات اس طرح ہے اس طرح ہے جو تشریح بنائے تشریح الحکام اللہ کی یسینباد الباداتی ہوں معاملاتی ہوں یہ ہے کتاب التوحید ان کی سال بن فوزان کی سہولیات میں چھپی ہے اور وہاں سرکاری طور پر بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے سرکاری طور پر کہتے تشریح الحکام حکموں کی شریعت بیان کرنا اللہ کے حکموں کی یا کوئی حکم اپنی طرف سے بنانا یا سیر العباد کہ بندے اس پر چلا کریں فی عبادات اپنی عبادات میں وہ مام اور اپنے معاملوں میں شاعری شیون اپنی زندگی کی تمام تمام جو ہے باتیں تمام زندگی کے جو اونچ نیچ ہے اس میں ان کے مطابق چلا کرے نکاح شادی لڑائی صلح اسی طرح سے جرائم اسی طرح سے کتاب ہر جگہ ہر زندگی کے میدان میں شراب مقرر کرنا قانون بنانا ولہ تو فصل گئی نہ اور جو فیصلہ کرے لوگوں میں جھگڑے کا وطن ہین مسومات اور جھگڑوں کو مٹائے حق تعالی رب خالق خلق صرف اللہ کا حق ہے جو لوگوں کا رب ہے لوگوں کا خالق ہے اللہ اللہ الخل خبردار پیدا کرنا جیسے اس کا حق حکم بنانا بھی اس کا حق تبا رب العالمی سب برکتیں اللہ رب کے لیے ہیں جو جہانوں کو پڑو دگار یسن عبادہ ہوں وہ جانتا ہے کہ کیا ہے مَا جو اصلاح کرتا ہے اس کے بندوں کی لہم <لَهُن> پھر اس کی شرح بناتا ہے جس سے بندوں اصلاح ہو کی اسلح ہوتی لہم کیوں کیونکہ وہ رب ہے پالنے والا ہے بنانے والا ہے اس لیے اس کا حق ہے کہ وہ شرح بھی بناتا ہے حلال حرام نکاح کی واد شادی کی لحاظ اور اسی طرح سے معاشیات میں تعلیم میں اور ہر طرح کے لڑائی میں سڑا میں وہ یہ اور وہ او رکم کرتا ہے اپنی عبودیت کا اور اپنے آکام کی تابے داری کا اس میں خاص طور پر جو میں الفاظ پر کے ختم کرنا چاہتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں جو, جو شریعت اللہ نے مقرر نہیں کی ولا رسول اس کی رسول نے مقرر نہیں کی اللہ کی وحی سے حدیث بھی وحی ہے سنت بھی وحی ہے صرف سیاح سیاست میں وقت بین لوگوں میں فیصلے لے پر وہ حکم تاہو وہ تابوت کا حکم ہے تابوت سے کہتے ہیں جس کی اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ عبادت کی جائے اور وہ عبادت کیے جانے پر راضی ہو وہ حکمل جاہلی وہ جاہلیت کا حکم ہے اور اللہ خرمات حکمل جاہلیت ہوں یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ومن احسن من سن لقوم حکمل اور اللہ سے بہتر حکم کرنے والا کون ہے یقین لانے والوں کو نہیں بکزانی تحلیم ب تحرین حسط اللہ اس طرح حلال اور حرام کرنا صرف اللہ کا حق ہے کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس حق میں شریک ہو جائے تو کہتے ہیں کہ فرق ہے ایک اور میں اہم فرق بیان کر کے وقت ختم کرتا ہوں یہ آخری پیر چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ اکثر فلتی عبارت آتی جس سے بہت وسوسہ وسا لاحق کرتے ہیں کہ کسی قزیہ میں حاضیہ کے لفظ آتے ہیں کہ کسی ایک معاملے میں اگر حاکم اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے رشوت کھا لیں انتقام کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے فیصلہ وہ کرے جو اللہ کے قانون کا فیصلہ نہیں وہ ایک کسی معاملے میں فیصلہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا یہ کفر کفر کفر وہ وہ کرتا مگر نہیں جو اسے کافر کرے کافر کب ہوتا کافر اس وقت ہوتا ہے کہ کہ جب وہ ایک قانون ہمیشہ کے لیے لوگوں میں بنا کے آویزہ کر دے جس کو حیثیت شریعت حاصل ہو جائے اور اس کے مطابق ہر حال میں لوگوں کو جھکایا جائے قانون کو کبھی کس کے آگے نہیں جھکایا جاتا قانون کے آگے بادشاہ بھی جھکتا ہے اور بادشاہ بھی جب قانون کی زد میں آتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہیرکی پیرکی کر کے نکل جائے قانون کے آگے جب جھکایا جاتا ہے تو بھٹو کو بھی پھانسی مل جاتی وہ قانون نے پھانسی دل دیا بادشاہ ہوتے ہے بچ نہیں سکا فیصل کے قاتل کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ قانون کی زد میں آیا قانون اسلام کا ہو یا شیطان کا ہو قانون بالا پار ہوتا ہے قانون تراضو ہوتا ہے اگر تراضو میں توڑ کر میرا مال پورا نکلا جگڑا ہو رہا تھا دکاندار سے میں نے کہا اس نے مجھے پونہ کلو دیا وہ کہتا میں نے پورا کلو دیا اب کہازو فیصلہ کرے گا تراجو نے فیصلہ کیا پورا کلو تو میں جھتا ہو گیا اگر ترازو نے فیصلہ کیا پونہ کلو تو میں سچا ہو گیا اب اگر میں کہوں ترازو ہی غلط ہے تو یہ تو پھر دیش ہی اکھڑ گئی لہذا قانون کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک تجزیے میں ایک معاملے میں فیصلہ کرنا اور بات ہے فراہ راہی محلہ بین حکم جوزی اللہ دین لکر کہتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم نے اس قانون میں فرق کیا کہ کبھی کوئی فیصلہ قرآن سنت کے مطابق بادشاہ کر دے لالچ میں غصے میں انتقام میں یا جہالت میں جو بار بار نہ ہو اور قانون نہ بنا ہوا ہو قانون اس کا اسلام ہی ہو مگر یہ کرپشن کہلائے گی بددانتی کہلائے گی یہ جہالت کہلائے گی وہ بین الحکم العام اور ایک وہ جو, جو حکم عام ہو شریعت ہو ملک کا قانون ہو اس کے مطابق سب کو چلنا پڑتا اور چلایا جاتا ہو اور اس کو چیلنج کرنا ملک کو چیلنج کرنا اور بغاوت ہو بین الحکم العام اللہ جی ہو جا مرزا سی زمین آم جو مرزا ہے جنہیں میں کہتے ہیں جس کی طرف لوٹائے گئے تمام جھگڑے مرزا کہتے پراضو کو مرزا کہتے پیمانے کو مرجع کہتے اس ممبئی کو جہاں سے قانون فون کا قانون جو خود قانون ہے کہتے ہیں المرجع ہوئے مرجا سارے حکموں میں جو ملک میں چل رہے مرجا مرجع وہ ہے وہ, وہ معیار ہے اور یا کہاں غالبا یا غالب طور پر ایسا ہی ہو کہ قانون بنے ہو اور شریعت کی بنیاد کرنا بنے ہو وہ کر رہا کہا کہ یہ مطلق منت سے مطلق مکمل طور پر نکالنے والا ہے کافر مرتب کرنے والا ہے جس نے شریعت اسلامیہ مٹا دی اور اس کی جگہ اپنی اسمبلی کی انیس سو پینتی کے ایکٹ کی شریعت یا کوئی اور شریعت لاگو کر دی جو اس کے قبائل کی طرف سے چلی آ رہی ہے نہ اشریعہ ال اسلامیہ اسلامی شریعت کو مٹا دیا وجال القان ال وضع کرنا بنانا دھرنا اور گھڑے ہوئے قانون کو کر دیا شریعت کا بدن یہ دلیل ہے اللہ اللہ کہ یہ شخص یہ حاکم یرا دیکھتا ہے سمجھتا ہے القان کہ اس کا قانون احسن و اصل مناشری شریعت سے زیادہ اچھا اور زیادہ اصلاح کرنے والا ہے اگر یہ سیریت کو اصلاح کرنے والا اچھا سمجھا شریت لگا دے اسے تو ملک کی اصلاح چاہیے حاکم ہوتا ہی اصلاح کرے گا لوگ زیادہ تازے ہو جائیں اگر اصلاح اللہ کے قانون میں ہے تو بھائی اللہ کا قانون فوراً فوراً چلاؤ اصلاح ہو جائے تو تم بڑے حاکم بن جاؤ تم سمجھتے ہو کہ اصلاح دوسرے قانون سے ہوتی ہے اللہ کے قانون سے نہیں ہوتی تمہارے دل میں کالا کالا ہے کوئی وہ لا شکتا اس میں کوئی شک نہیں لاشکا زبر آئی, نہ آئی ہے اور سب آئی ہے اس کا مطلب جن سے شک ہے ہی شک کا تصور بھی نہیں انہو لا شک کا یہ, بڑا کفر ہے. یہ, یہ نکال دیتا من الملہ ملت سے اور توحید کو ڈھا دیتا اللہ پاک کو کہے سنے مجھے سن میرے حق بات کو ایمان کی دولت بنانے اور اس پر عمل کرنے اور جم جانے کی توفیق تعداد فرمائے آمین جہاں تک کہ ہماری اس موت, موت اس فائل کی ہو کہ ہم ہاتھ پر جمے ہوں اور اگر من سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو یا سمجھ میں کوئی نقص ہو تو اللہ رب بولی سے فوراً اطلاع ملتے ہی توبہ کرنے کی توفیق فرمایا اگر اطلاع نہ مل سکے پہلے موت ہو جائے تو اللہ نے اپنی لوگوں سے خاص کے ساتھ اسے جھانپ دے آمین